فرکنا بیکم البر اور جب کیا, کیا؟ تمہارے لیے بےکم سے مراد لکم یعنی تمہارے لیے حروف جارہ میں سے آئے یہ اس برکنا بیکم البار اور جب تمہارے لیے سمندر کو دریا کو اللہ نے باہر کو ٹکڑے کر دیا الگ کر دیا تفریق ڈال دی دونوں ترجمے کیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ اس فرقنا نہ بیکم <الْبَحَر> اللہ تعالی نے تمہارے لیے دریا کو کاٹ دیا تفریق کر دی اور ایک یہ ہے کہ تفصیل کر دی تفصیل کا مطلب یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مزید کئی حصوں میں تقسیم کر دیا فنجئی ناکم ہم نے تمہیں بچا لیا عربی جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دریا کو تمہارے لیے ٹکڑے کر دیا اور ہم تمہارے ساتھ تھے ہم تمہیں نجات, سے نجات دے دی ہم تمہیں اپنے ساتھ لے گئے دوسری طرف کو یعنی جیسے کہتے ہیں نا تو تمہیں گود میں اٹھا کر لے گئے یہاں پر تقریباً وہ مفہوم بنتا ہے کہ بنی اسرائیل میرے اس نام کو یاد کرو کہ جب یہ ہوا تھا اور بنی اسرائیل یاد رکھو جب وہ دریا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا تو پھر ہم نے کیا کیا پنجائنا کم ہم نے تمہیں نجات دے دی یعنی بہت ہی محبت اور تعلق کے ساتھ ہم تم لوگوں کو ادھر لے گئے تھے اچھا ہاں یہ پڑا لفظ آپ کو بتا دیں پچھلی آیت میں خیال آیا پھر بتا دیں پھر خیال آیا بھی بتا دیں کہیں موقع ملے نہ ملے بلا ان کا لفظ جو ہے دو ترجمے کیے نا اس کے اچھا دیکھیے بلا ان کا لفظ جو ہے یہ عرب اپنی لغت کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں اسے اس سوگ اور بلی سوگ کا مطلب ہے سوگ کا کپڑے کا وہ سیدھا ہو جانا پرانا ہو جانا بلی یا یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ کپڑا کیا ہوا پرانا ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا اسی سے وہ کہتے ہیں مسافر کے متعلق کہ بلا سفر اسے کیا, کیا سفر نے بلا ہو بلا سفر سفر نے اسے تھکا دیا درماندہ کر دیا آجز کر دیا کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا پرانا ہو جانا تھک جانا کپڑے کا خراب ہو جانا غم کو بھی بلا کہتے ہیں ایک اور اس کا استعمال آپ کو بتائیں یہ تو ایک ہوا نا استعمال دوسرا استعمال اس کا یہ اور تیسرا استعمال یہ غم کو بھی بلا کہتے ہیں غم جو ہے وہ بھی آدمی کو تھکا دیتا ہے وہ سیدھا کر دیتا ہے پرانا کر دیتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے جلدی آدمی تو غم کو بھی اس معنی میں بلا کہتے ہیں جسم گل جاتا ہے اور اسی سے محاورہ بنا ہے کہ بلو تو ہوں بلو تو ہوں میں نے اسے کیا, کیا آزمایا اس کی آزمائش کی جب آزمائش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب کامیاب ہو جائے گا تو خوشی حاصل ہوئی اور آزمائش ہوئی اور اس کے نتیجے میں ناکام ہوا تو غم حاصل ہوا اس لیے اس بلا کو دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے بلو تو میں نے اسے آزمایا وہ کامیاب ہوا تو خوشی حاصل ہو گئی تو اس لیے بلا کو خوشی کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں بھی آیا وہ عزبلا ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلط کی آزمائش کی رب ان کے پروردگار نے تو ابراہیم علیہ السلط کی آزمائش جو اللہ نے کی ہے نا پہلے بارے میں وہاں بھی وہ بلائی کا لفظ ہے نا تو جب آزمائش کی تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ یقیناً اس کے نبی سے آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو پھر انعام ہوا نا اللہ کی طرف سے خدا کو پتا تھا کہ ہمارے نبی علیہ صلاۃ والسلام ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام یقیناً کامیاب ہو جائیں گے تو اس وجہ سے اس کو کہا کہ وہ عزبت ابراہیم ربو اور اس نے ابراہیم علیہ سلاۃسلام کی آزمائش کی ان کے پروردگار نے فاطمہ تو انہوں نے جو آزمائش تھی اس میں پورے اترے تو اس لیے یہ جو بلا ہے نا لفظ یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس آدمی کی آزمائش ہوئی اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انعام ملے گا اور اگر ناکام ہو جائے گا اور اور اگر ناکام ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی آزمائش اس میں پورا نہیں اترا تو یہ ہے بلا کا لفظ اب اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ دونوں, دونوں مفہوم کی وجہ سے یہ خدا کا انعام گویا کے ہو گیا تو ارشاد فرمایا اس کے بعد یہ ایک لفظ رہ گیا بھائی فرق نہ بھی کمل اور جب ہم نے کیا کیا تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کم ہم نے تمہیں نجات دے دی تدریجن نجات دی اللہ نے اور کہاں سے نجات انہیں ملی ہے انہیں نجات ملی ہے فرعون سے اور انہوں نے بہیرہ کلزم کو عبور کیا ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے لکھ بھی دیا ترجمے میں کہ انہیں نجات ملی اور یہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے جبکہ دریائے نیل اس طرف کو پڑھتا ہی نہیں ہے اور یہ بہت بڑی ایک طرح کی تاریخی غلطی ہے جس کو لوگوں نے لکھ دیا لوگ نیل سمجھتے ہیں کہ دریائے نیل ٹکڑے ہوا اور یہ نجات انہیں مل گئی دریائے نیل نہیں ہوا بہیرہ کلزم تھا اور بحیرۂ کلزم کا بھی ایک خاص حصہ تھا وہاں سے ان لوگوں کو نجات دی گئی ہے مولانا ابد الماج دریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں یہ چیز نقل بھی کی ہے اور انہوں نے نقشہ بھی اس کا دے دیا ہے یہ نقشہ اس کا آپ کے سامنے ہے آپ بھی بیان سے فارغ ہو کے اس نقشے کو دیکھنا چاہیں تو آپ سے دیکھ بھی سکتے ہیں ریڈ ریڈ سی؟ سی سی؟ نہیں نہیں نہیں ہے ڈیڈ سی تو وہ, وہ تو ہسپلوت علیہ السلاطلام کے دورا آتا ہے کیسپین رشیا میں دیکھیں گے چلیے پھر دیکھ کے دیکھتے ہیں اس کو اچھا ریڈ سیڈ سیلا ریڈ سی جو ہے یہ یہی ہوگا اسی کا ایک حصہ ہے بہی رائے وہی رائے سے ٹکڑا ہے اس کا hein? سویز کے ساتھ ہی ہے نا جی ہاں جہاں پہ ریڈ سی ہے اسی کے ساتھ سویز ہے وہیں اس کی کراسنگ ہے دیکھ لیجیے گا یہ تو تاریخ میں اب صاف لوگوں نے لکھا بھی امام عبد الماج صاحب نے لکھا آپ نماز اس, اس سے فارغ ہو کے اسے دیکھ سکتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے اشادہ انجئی نہ سو ہم نے کیا کیا تمہیں اس سے نجات دی واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون فرعون کی آل کو اب یہاں سے مراد آل سے اولاد اگر لی جائے تو فرعون کی تو آل اولاد کوئی تھی ہی نہیں تو لام و حال یہ ہے کہ فرعون کا لشکر فرعون کا لشکر تو اس سے اس سے وہ بات ثابت ہوئی اہل سنت والجماعت کے مسلک کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آل میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو اس مشرب کا مسلک کا اس کے ساتھ اس کا سپورٹر ہے وہ تم تنظرون اور اللہ نے فرمایا تم اس چیز کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے یعنی اپنے دشمن کی تباہی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دیکھو خدا نے تم پر یہ انعام کیا تھا ایک ہو گیا دو ہو گئے